رحمن الرحیم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرود اور اس سے پچھلا درس وزلیہ قرآر باغی باری و نا قرآن دے عظیم سہما شب شکن دی عظمت کو مدانا مجن سوف ہوتے دی شان و شوقت کو مجن سوخ ہوتے دبی ضرورت کو محسوس یقین ہوتے ایمان مانتا وقت پت پی اور مداح دوبنہ اور واد پہ ان شس اس دورہ دن قرآن سہما پہ حدیث کی روشنی نُ قرآن یاد کی روشنی نُ قرآن خان سے قرآن لچیم دبد قرآن خوانگ قرآن چند رت اللہ رب العزت جو کی کہ دلتا شاہمہ قرآن کو غتی ہدایتی فرف سے تحفاتی بشری دنیائی زندگی سان سعادت مند والا اور غتی آخرت زندگی بحشن بھیشتی زندگی والا اور ابدالودھد آرام و راحت زندگی غانہ نصیب والا رب ضلع علیہ جو قانون مدان اللہ حفصہ تأث قانون پر صاہمہ قرآن پاکن اور چسپہ رسول نورانی تعلیمات کو نین اور عائمۂ دی تعلیمات اس کی محافظ و بزگان جو محافظ حصے دیں اصل چسپ قرآن اور رسولی تعلیمات کو رس سنت پر توجہ سامہ رسول سن مدان جو امت کو لشکر سو چیز فسان چوگی بار بار حادث ان انی تارکم حکم السلّیہ کتاب اللہ وطلۃ ماں تم بھی لیکن امت تو چیز نیش کردان سیاحی تم پہ اور یہاں تک کہ ہو سر کام چنگی قرآن پاک اللہ رب العزت امن خیلا انسان کن خدا پن ومن اصدق من امن حدیث خدا پتہ بے مطلب یعنی تھلے یعنی گفتار بخن پر سیت پر اور یعنی یہ ضمیر سے اس طرح اللہ تعالیٰ جواب مانتے ہیں جواب پوین لے سخن شپ یا بدھلے کھٹا ذہن جدید کائنات سومت خوب جب اللہ کھٹا ذخن ان منگون تو پھر کلام پسند کھٹائن کلام پسند سچ ان حق ان, حق ان حق ان حقیقت پر ممنین دوہری مدانہ جون ایک گاہ حق سچ کر سو سے عبد اللہ خیال ما یا نا سچ کرو بھی خوشی دوڑ نقصان ہو سچا میچ لذرت بھائی لم بزوری ہو لیکن یہاں دے کے ڈاکو چور نقصان وقت ایری مال لاموت گڑائے گٹر لائن لیکن اور نقصان سے کھلاسو سو میں اہمیت سہما قرآنی فضیلتانی احمید قرآن, قرآن, قرآن, قرآن اللہ کے اللہ ربل خوان خری کلام بچین نا جلّہ بس قرع قرآن اسر بقرٔ شرحت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علیہ مقات علم تشیبِ ناجز حسلم وفی خد للمتقین شعبے شروعات مسلمان گن لسان گن لیامت قوم نو انسان کو جس طمہ قرآن کو دے نئے بابا کیا شعبے جنوان جنو خدائے بارن کا سلمی سنات دام سچن سن بحث کا سلمی سننا دو گام سچن بھیشن عمت کو ذکر بسن دو بسنہ جھرن میں ذکر بسنہ دو سا سچن نجات ہوئے میہ جو صفات گینا ہے وہ بھی حق ہے جہنم میں ہوئے میوں جو اوثاف گینا ہے وہ بھی حق ہے گاہ ملچ نہ دو سا حق سچن جمل کو مابس ذیرے تو یہ قرآن ایک مذاق شعب جو رضان الحمیت من میں ضرورت زندگی اولاد کُن اغلان صالح تھا ترنر نتلاد کن خدائی اولاد تھا اولاد کن بے ذخرۂ آخرت ہوا تھا نر اولاد کن وجہ سے بخش ہوا تھا نر اولاد کن سال سے سکھوں ہر نیک عمل یا شریک ہوا تھا نربون قرآن نہ ڈس متماز سکھ سوا اور لیکن دنی دنیا کے قرآن بہت ملدوم کر انسان ہر کتاب اس کو پڑھنے آتا ہے بول گن اللہ قرآن دے میں ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفق نہیں ہوتی ہے ہر کتاب سمجھ لیتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ 300 صفات زیادہ زیادہ صفات تین سو صفحات زیادہ زیادہ چھ سو صفحات تین سو ورخ عام طور پر ہر ورق جو ہے ہر بارہ دس ورق پر مجھ سے صفحات تو یہ چھ سو صفحات پر مشتمل قرآن پہاڑ اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا انسان زندگی زندگی برا ادا مختلف تعلیم کو ڈگریوں حاصل سر حب لیکن اللہ کی کتاب کو سر سری معنیٰ حاصل سر حب طرح میں بلامات اولاد کو لاکھوں ہر شبت دنیا عہدے جی کا تھنج بلا लेकिन खोए किरदार साजिवात पे खो अखलाक साजी वात पात पी खे ईमान साजी पी खो अब साले गो को वात पे खो डॉक्टर वानी अम्बे अम्बे साले डॉक्टर वाज पी इंजीनियर वानबे डा साले इंजीनियर वाद पी सियासत मदार वानी अम्बे अम्बे साले सियासत मदार वाजी इंसान दो सियासत मदार वाजत इंसानियत फलाश बेद इंसान वाज पी تعلیم و تربیت وہ شعب و قرآن پاکل جس قرآن تیزی اور سو ختے یا دنیا حرت نجات خدا چا نا مد اللہ سے اور جی شعبہ خد المۃفین خدا جکھن کلّہ بھی نو ہدایت ذرا سب روشنی روشن ال مومبتی روشن الدا صدی اللہ کے رہنمائی فرس خرید نگ بالکل ناقوب قرآن ہدایت سے محروم کر اللہ رب العزت سے ساما قرآن وارین کا سلم خودی بابر کا شوبِ بار خواہاں سے سر مادہ نمبر پندرہ سولہ انسان کن قدجہ من اللہ نور کتاب و خطاب و مبینس و مت بختی خدۂ نور شیک اور سہو سکھ سجنو دے خد نو حد نور کو دے روشن کتاب پشن د نور دے شاہن کے داپ و دیو قرآن بھاخ ہیں البتہ دہ نور سے مرادہ پیامبر صاحب کے ساتھ تفصر اسے اور نے قرآن دو الگ کی نہیں ہے یا قرآن پوی شارخ و پو پیامبرن یا قرآن پوری مبین ب پو قرآن پیامبرن تو خداس قسم ساتھ کے کا خیدی سے اللہ نور جی کو وہ روشن کتاب تاپ چون سے دِنور پنند روشن کتاب داپ دی انور خدا خات پی اور دی سانسان شعب سے چھ بن یہ دہ اللہ خدا سے دست ہمار شوب زری کا ہدایت بن من طبا رضوانہ خدائے و چل بت پی خدے رہنما بن چی رہنما سو صبلا سلام ہمیشہ سلامت خلا رہنما بن سوچی خدا رنل و چل بن خدا سے دنیا سے آخرت خساروں چن چون جہنم ہن میں آخرت فائدہ اور کامیابی بحش ان دنیا حسار و باطنگ دنیا بد باطنگام بے شکون گامین شکار سن تو اللہ سے خدائی رحم لخصلم خلا سلامتی رہنما جہم جو دین سہمش اوبن جوسی فیوں خوری پیروکارخن جوسفیوم خری زد الحمقن خواہاں سینے سے لگانے والوں کو شین فیوں منا ظلمات نور جہالت نہ تارکی نہ بدبختی بہتی نہ جہالت ٹھپنا بدبختی بہتی ٹھپنا بت اخلاقی نہ تمام نقائص اور عیوبات اجوبات انگامد تارکیوں نہ فیوس ہے نور ہدایت الکھ رہنما بن خوش باثر الکھنمائبن شادت اللکھ الرہنماعب قصلِ یخر ظہم من ظلمات الََََََََََ قل و ظلمتن خل نوردا بن چجھ ہون جہالت علم نور قر ظلمت اسلام نور فسق و حجور ظلمتن طغو نور چھج ہون خر کشمی اخلاقی اخلاق مضمومہ ناپسندیدہ اخلاق گام ظلمت لحم و فطوں گا غلطامہ غیبت بیانہ چغلی خوری بیانہ اور ہر قسمی بری اخلاقیات گامہ ظلمت صحاوت نہ صبر نہ بردواری، ہیلنا بڑے نہوری چھج فون تمام اخلاقی کمالات گامر الندی الامہ شعبوں سے رہنمائی بند رہے طامر ندی لامہ دو گامی والی بہت سوچے چھج تمام احلاقی زیر بم گامی بیان سی جسامہ شعبے یحر جہم نظلمات نور جسامہ شعبہ سے افشو سے نور ریروند اللہ عزن کبھی عزن ہے رب سلجلا حکم کا ہر قسم تارکین سے نور حدات الخیر چھو نا دنیا کی گا شوب سی گارنٹی مینے گا شوب سی گارنٹی ہر کچھ میں تارکی نشوں سے نور حدایت نور نور این روشن میں ظلمت خوان میں ہر ظلمت سے سا سن نور الحمرے سجھ ہو نوم سج ہو نوم جکر المعامل کروین دن المورس جو نگا غور و فکر بیا جو سمبت انسانی ہمیشہ کوئی فطرت ان دکھ دنیا سے کامیاب ہو آخرت میں كامياب ہو مسلمان چيں خصوصا دنیا انسان کو شعادت من ہو آخرت میں بھی بہت سعدت ہو دنیا سنکھوں خوش بخ ہو آخرت میں بھی وہ خوش بخ ہو آخرت میں وہ بحیش میں پہنچے جہنم سے بچے دنیا ہر کن کے زبان باغیوں سے نجات میں ہو جغما مضمر اتن شذبون و قرآن اور اہلت دامن الٹل بچے بیت قرآن مفصر قرآن اصل خدی الفاف نور ہدایت کو قرآن البیت اس لیے صحیح تفسیر بھی سنیوں گا غلط تفصیر بے سنیں ظلم آئے کا سلمی و مستقیم اور جس ہمہ قرآن پس انسان سیدھا لمبر الف الرمائے گا سیدھا لمپو گا تھن سیدہ بحث سیدھا اللہ تعتن لمبو سیدھا رسول تک تھر ملمبو سیدھا بیت تک تھن ملمبو سیدھا نجات لمبو سیدھا خوش بخت لمبو نو نور لمبو یہ معمولی کتاب نہیں ہے اللہ خود مان لینا میں اپنے تو نہیں بتا رہا ہوں نا خوجانہ جب مانتے ہیں اس بات کو قرآن حق ہے قرآن سچ ہے جس تمہیں شعبے گا گاؤں سچ ہے تو آپ ہمیں من لانا ہوگا اس زندگی میں می یعنی ان کو مضام پیدا بھی کوشش بھی مضان اللہ ہدایت اللہ بلطن شعب و خدا سے غاتی لقوی تامہ یعنی ان لطن چپا انڈیا نتی شعب اللہ سے ملتا اور یا یعنی نگا جھالت نے گمراہی نے بد بہتی فوق سے روپا یعنی اخلاق برا یا یعنی نہیں کردار کنشے یعنی اعمال کن خراب اور جس لمحہ شعب و سراپا نور ان میں ہدایت ان میں سراۃۃ المستقیم می علم بستن میں خوش بہت الم بستن میں شعب و یانگ نا تاث پا اور یانگا سندول الق شلتا روزانہ آیا ٹوکرے تاجم الفط ناناش نر یا ننگا گانا گاتھنا روزانہ ورنہ چوک آٹو آئر اللہ تحت شجہ غداں وق مل جتنا آپ قرآن کو وقت دیں گے اتنا اللہ سیری زندگی میں برکت ملنے میری رز کو نہیں برکت ملنی یعنی دین دنیا کی سلامتی شہز شجنو صاہمہ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم شاہ حدیث صحیح مولانی شاق صیہ مفہ حدیث <سل> نے ہر مولاد تو مولادہ دی مبارک حایت میں خدا سے قرآن دل کے سلم روشن کتاب جسے سلامتی لمبر اللہ رہنمائی جسے ظلمت غامی نفیوں سے نور رہنما جس ہم شعبے سے شراط المستقیم المسیم ال رہنما خوب چھج ہو نراۃۃ المستقیم خدا تک من لمبی اوسے نہ کلے ڈولنے سا انسان منزل تا من چھج ہونا سرلام سے منزل میں تھوڑنے میں یا گانا چی ہوئے نو لیکن یا غلط لمبی پورے تام سے تیز ڈل دت سے منزل پہ پڑھنے ہوئی جو حقیقت قرآن دھاری مثنسم ش ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں قرآن حق رکھتے ہیں یاننگی کا یانگی عنا تم غامی کا کہ اولاد کو سکھائیں اولاد کا سامہ پہ عمر اولاد پہ حق کُن چک شبل انتخابات شب و جوان وال قرآن سر حاقن قرآن دا قرآن کم سے کم بدان کھلا سر سری زب و اوم کا ترجمہ ترجمہ سر سری او فل کم کم تشری تشری تشری سر ترجمہ چلو تشریح تشریح تفسیری سو سے قرآن شبہ و کا عمل ممکن میں قرآن سر سری ترجمہ آ سکتے ہیں ایک عالمی دین چیز سے غلط دو تین سال یہاں سے جو روزانہ صفر رہے آدھا سفر رہے رکو, ریع رکو لے رہے رقو پھیل رہے تجمل تجمہ سہ میں قرآن و قرآن بہت زیادہ یہاں لو فائدہ بند فون سامان شعب اللہ غی مشکل کو ہمیں یار سامان شعبوں تھاری پوری امت اسلام ہی باقی اس بات قرآن سے دوری ہے پوری انسانیت بد باقی اس بات قرآن سے دوری ہے اور یہ ایک طلح حقیقت ہے جو تمام عثمانوں کو ماننا ہوا صحمہ قرآن مزید سورہ بنی اسرائیل کے سلومت خدا سے مسمان ان حاضل قرآن تمام انسان الخطی کا قرآن بسخی کا دل, قرآن بس آغوام. کا دل بور رہنما بالکل میں بالکل پی اور خدا تک یقین اور ویبش الذین یعملون صحلحات اور, اور خوشخبری مند دے مومن کن سے یا قرآنی مطابق زندگی گزرائی بت یا قرآنی مطابق زندگی بت بیا نکھوں خوشبری میں اچھی خوشبری میں کبیرا یہ کہ خون بلا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی اجر شہزل تو خوش ہو رہی ہے یونی نمبر اللہ میں. یا, یا ایوہن ناسو لے انسان کن لے برینو انسان کن, خد جاعت کن عزت مرم بکن خیتی خیتی سخن اشف واض و نصیحت کن تھنج قرآن پہ خدا سے فریت کے ذات پہ واض و نصیحت کتی شفیق اور مہربان اور حلیم <سلام> علیم اللہک الشین قدیر بادشاہ موزوں بہترین واض و نصیحت کن کھتی سے دلؤ سو شفا دشب و شفاً نینک حسات کینت نیگن افراد کی جیسے فصل میں اور کتنی ہی بیماریاں ہیں نکنی شکت ننگنی وہ کا عمالہ شفا و نا علم کا چل اِس کا مت ہدایت کا چل اس کامات خدا مزن میں لمبا سوچے خدا میں شفا بھی سدو دے تمام بیماریوں ظاہری باطنی ظاہری بیماریوں سے باطنی بیماریوں شفاب باطنی بیماریوں بیماری تو یہ ہار قحر شرق ان نفاق ان حسط ان بغت ان کین تکمبر عجب ان, ان ریا دکھاوین جن تمام شہرت جن تمام بیماریوں سے قرآن شفاوین جو قرآن شفا گاہ قرآن کو یا نغالا سمجھے بنا دے آیات پہ غور و فکر بنا یا بن قرآن کو سینی سے لگائیں گے تو آپ کو شفا ہوگا وہ اور ہدایت ان سے تاہم شو ہدایت یعنی ہدن ہدن یعنی سرا پا ہدایت سارا پا ہدایت سو فیصد ہدایت ان میں تاہمش و رحمۃ النمعن المومن کنغرحمۃََََََََََََََََََََََََََََََ خدا صدی مختصر آیت پنچکن فصل بھی قرآن پہ اللہ نصیحت انسان کن دی قرآن پہ خدش نگیت بی تمام بیماریوں لا شفاً حسن روحانی بیماریوں حاضر کفر نفا شرک بدبختوں گاما جن گامہ جنگامہ لے وہ حد اور ہدایت الرحمۃ اور مملن کے لیے یہ مختصر آیت سکھ اللہ تعالیٰ سے پانچ فت قرآن بیان میں ان میں سے ایک ایک آیت بو چنج بنا پہ انسان یو شہید انہیں تمام آزادہ میں شہید ہوئے خراب سن تمام آزاد خراب مسلمان کو اللہ ان فی جسد ابن اعظم لمز خطن ان سالوحت, سالوحت الجست و ان فسدت فسدت ساری الجسد ابن یو ٹھیک یو غلط سونا تمام آزاد غلط تمام آزا گاہ فاسط وغڑائی یا رسول اللہ دغا شہزمین اللہ وحی القلب مزین سوچ لے مسلمان کُن دو انسانی پو شاہج بدان سے خود غورباً یعنی گے لاپوں سے مِمی نیک پہ کر مِ تعمیر کر میں تعمیر کاموں سے کڑ میں تعمیر رے باقی یعنی گے گاہ آزاد کسی کر میں جو کاغمہ حکم میں جانیں گے دل دماغ ہے دل و دماغ ہے دل و دماغ سے خدا لینا کامہ لاپا کا امہ رکے ہوا چل بے شروع میں دل و دماغ سے یان لو کا باغ دل و دماغ شارغو جی رخا گامہ تعاون بے دل و دماغ سے قرآن س دل شبو مطالب مطالعے دل و دماغیگا نامحرم لط چامن منظر دل و دماپ لہا دل غلبہ دلس دل و جمع سے کام سے مسجد رحب سے مسجد خیروی دل و داپ کام تو چھت ہو نو یہ ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے قرآن دشن سنیگی بے ماری گا عمل شفائی اور مومن کنفر رحمتیں ایک مسلم چیز سے دل سہمہ شعبہ اگر یاننگ یعنی دل جمع تنگ نہ اب دیک نہ خوشم و حکمرام دلہ شعبین لحم و حکمرانہ تل جیسا امہ شعبہ جو جیسا ہمہ شعبہ سے من چکل دکھ مچوی جیسا ہمہ ظلم مہ بیوی جیسا ہمیں شعبہ نہ قتل ماں بیزی جیسا امہ شعبہ سے نہ اب تو گڑبڑ جسامہ شعبوں سے چیز کو نہیں ملاوت مویش دیروی جس سامہ سے سوت مزو ذروی جس سامہ سے میوں ظلم مویش دیروی سے یتیم لدو مچوں دیر جس تامہ شعبوں سے مشکل لدوحمچوں جس سے غریب اور لس دیر بھی جس تامہ شعبے سے لائے حرمت جس تامہ سے بیوی بچوں نے حقوق اداب زیروی جسلامہ شعبے سے خدائے حقوق اداب جسامہ شعبہ انسانیت فری انخا انسانیت خلائی بھر لسبِ جسامہ شعبہ سے انسانیت بقائے فرینگ لسبِلب جسامہ شعبہ سے سوائے اچھائی کہ آپ کو کوئی کم برائی کوئی راستہ ہی نہیں شعبوں سے تمام لحم و لم کن رلیانما بے اور تمام شامل لم کن اللہ لو سو جستا ہمیں شعبہ زیر بھی لکھا انسان چکنا قتل میں ویسے لکھا تمام انسان کو قتل نہ جس طرح ہمیں شعبوں انسان زندگی میں تمام انسان کو زندگی میں جس طرح ہمیں شعبوں سے آنے والا وادوں پورا یا وادوں کے پوری دنیائی نظام پہ چلفون جس دنیا کا خیر پھیلائے شر پھیلائے میں بے زرس قلو تو آپ ذرا سوچ نہیں میرا جس شفاء اللماءِ صدور اور رحمۃمنوشن اسلامہ شعبوں اس کتاب سراپا شفا ہے اسلامی معاشرین بھی تمام بیماریوں کا محتم بےعد شفا ہے اور تمام خوبیوں کا میں کیوں مت رحمت ہے تو یہ اولاد النا قرآن کو حرصورت صبع پر, پر ہر صورتِ اولاد السنیہ قرآن تعمت پہ عطن جس طرح حفاظلہ روزگار ہری دنیاوی تعلیم کے من واجب لازم اور واجب شسپن تو یعنی واجب اور لازم نیان فون جس تحمہ قرآنِ سان معلومات کن خون ہے جو ضروری تعلیم و فون ہے توج حلال حرام بچ برتو جس طرح سا ترجمہ ترجمے ذہنی تاہم فون دو سو یعنی اوم دیوا صفق و فجوری مقابلے یعنی اولاد کن کسلم خت بن تقورآسا اگر یعنی گی رخونی سنی کو دماغ پو خالی کرنا جور راہنمائی مسونا دن یعنی والا دن خون لاپوں دی موبائل ذربون لیپ ٹاپ اور جدید داسنیا چانپ و سیلگن عمل اب انہیں کوئی بھی گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں کوئی بھی غلط چیز دیکھنا کوئی مشکل نہیں اور آپ ان کو ہرگز نہیں روک سکیں گے صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے قرآن کو نہیں سنتے والیانہ لطمینہ قرآن سے خوش نہیں بولے شفا بس کھل سید اللہ بلطن منع آپ خوری نہ آ جوں نہ کھولا آدھی ہدایت بار بار تھو ہندوت لِبندہ دیلام بو غلط ان ہے جم حب سے جم حبص سے جم حب سے جب سے جبے سے خلص قلند پناہ بار بار غلط لذبِ ملامت بندو پناہ لحم و لذب سے کھلو شوقتاً پن کھلام اور کھلی نازوں قرآن اگر یا نگہ کامیاب مسون یا ننگا ستام چنگران کھلا تیا نو اور آپ اس کے پیچھے بس آپ ہلکی سے اس کے پیچھا نہیں کر سکیں گے روز بروز دلمبو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ون چھز ہونا تو واحد صاحد لمب و قرآن اور رسول تعلیمات کن اسلامی حلال حلال حکم کن فتب البسکن وغ تا کہ خون ننگنی خدا پیغمبر خدائے خوش اون سید ہم تم قرآن سے سرا پیانگ اللہ خدا مجن و چوپن چوپ زیادہ دین قیامت مجن و چوپن چوپ زیادہ قرآن چوپ زیادہ ایک ہزار کے قریب آیت کم از کم خدا خودی باریت ایک ہزار کے قریب کم از کم ایک ہزار قریب آیت قرآن واریت قیامت واریت تو گا سوچیلا خدا نے خدائی اسلامہ زاد سے بندی رشتوں تعلق بخلا دو یقین سونے قرآن روشنیں۔ قیامت بارم بہ جانیں بارن کھلا یقین سونا لحمہ عمل بثن ثواب تن ماں چامن بثنا سزائے تن ماں جو روشنی یقین سونا یقینا جانیں یعنی اولاد کن سیدال علم درگاہ دس بعد اللہ قرآن پنغ اللہ ذہو اولاد کن جسمہ جی قرآن کو خوشنی کن تام قرآننا أحل بيتين محببتين إلا أنت أولادكم نحنيني تامين خدا أني يا عليهم توحيش أزبس آمين يا رب العالمين الله ما على محمد